آئیے آپ تین مدینے تیری یاد دل بساتے بساتے تیری یاد دل میں بساتے بساتے بہاتے بہاتے تیرے در پہ آئیے تیرے در پے ایشارہ آج بلو مانو ملی جاؤ گے تیرے در پہ آئی ہے آسو بہاتے بہاتے تیری یاد دل میں بساتے بساتے سجاتے ہیں محسوس آر سی چرو دے میا میں ڈ کر کیا خوب سے لکھا ہے یا سا. مولا تو یا आदि <Sessly> लीला <Sessly> محبت نبا سر دور پتی نیری بیانکھتا میں حسرت سے پیار تمہیں دیکھتا میں حسرت تمہیں یا انہیں